اصلیات والسلام علی کا یا نبی اللہ اعلی الک واصحابک یا نور اللہ مے مستعمل یعنی مستعمل پانی کا بیان ہے جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز طاہر ہے متا نہیں ہے پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے جس کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا دیگر کاموں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑے دھونے میں استعمال ہو سکتا ہے اسٹنجا میں استعمال ہو سکتا ہے اور دیگر کاموں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن وضو اور غسل اس سے نہیں ہو سکتا ایک تو وہ پانی جو وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں بدن سے گرتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے دوسرا یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا ناخون یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بلا قصد ارادہ ہو یا نہ ہو دردا سے کم پانی میں بے دھوئے پڑ جائے تو وہ پانی وزور غسل کے لائق نہ رہا اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دلہا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی بزر غسل کے کام کا نہ رہا اگر دلہا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں یعنی وہ پانی اب مستعمل نہیں ہوگا تو یہاں دیکھ لیجئے مستعمل پانی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ تین صورتوں میں پانی جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا استعمال شدہ ہو جائے گا اور یہ استعمال شدہ پانی اب وضو یا غسل کے لائق نہیں اسے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا دیگر کاموں میں اس کو استعمال کر سکتے وہ تین صورتیں یہ ہیں پہلی صورت یہ کہ جو پانی وضو یا غسل کرتے وقت بدن سے گر گیا وہ پانی کیا کہلائے گا مستعمل کہلائے گا پاک ہے لیکن مستعمل ہے دوسرا پانی وہ کہ کسی بے وضو شخص نے اپنا وہ حصہ جسم کا جس کو وضو میں دھویا جاتا ہے جیسے ہاتھ ہے منہ ہے پاؤں ہے وہ حصہ بغیر دھوئے اگر کسی پاک پانی میں ڈال دیا اور وہ پانی دہ دردہ سے کم ہے دہ دردا کی تاریخ پیچھے گزر چکی تو اگر اس نے اس پانی میں وہ حصہ ڈال دیا بھلے ناخن ڈال دیا ہاتھ کی چھوٹی اگلی کا حصہ ڈال دیا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا اسی طرح تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ اگر جس پر غسل فرض ہو اور اس نے اس حالت میں اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ جس کو غسل میں دھویا جاتا ہے وہ پانی میں ڈال دیا بغیر دھوئے وہ پانی دہ درداہ سے کم ہے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا مستمل ہو جائے گا یہ تین صورتیں پانی کے مستعمل ہونے کی بیان کی گئی تو ان سورتوں میں ہاتھ ڈالنا ہے تو ہاتھ کو پہلے دھو لے یا انگلی ڈالنی ہے تو انگلی کو پہلے دھو لے اب پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اب وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا جیسے کہ آج کل سردی ہے تو پانی کی گرمائش کو جانچنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر بغیر ہاتھ دھوئے اس کو پانی میں ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا ظاہر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے سے مگے میں یا کوئی بھی برتن ہو جس سے آپ نہاتے ہو اس میں پانی لے کر پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیں ہاتھ کو دھونے کے بعد آپ پانی گرمائیں اس کو چیک کرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا اگر ہاتھ دھولا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہے جسے کھانے کے لیے یا وزو کے لیے تو یہ پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا یعنی وضو کے کام کا نعرہ اور اس کا پینا مکر ہے مکر و تنظی مکر و تنظیح ناپسندیدہ پسند، نا فعل کو کہتے ہیں لیکن اس کا کرنا گناہ نہیں ہوتا جائز کے دائرے میں ہی ہوتا ہے ناجائز نہیں ہوتا اب آپ کا ہاتھ دھلا ہوا ہے یہ چوتھی صورت مائے مستعمل کی بیان کی جا رہی ہے یہ اگر سوال آ جائے آپ کے امتحان میں کہ مائے مستعمل کتنی صورتوں میں ہو سکتا ہے تو یہ سوال یوں سمجھ لیجیے کہ آ گئے آئندہ مہاد امتحانوں کا اس میں سوال آ جائے گا تو یہ تین صورتیں چوتھی سورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ چوتھی صورت مائے مستعمل کی یہ ہے کہ ہاتھ دھلا ہوا ہے ٹھیک ہے مثلاً اس شخص نے کر لیا ہے یا اس نے صرف ہاتھ ہی دھویا تھا اب پانی میں دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی نوبت آئی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہاتھ جو دھلا ہوا تھا اب دوبارہ پانی میں ڈالا جا رہا ہے تو اب کیا مقصد ہے اگر وہ مقصد نیک کام کے لیے ہے اگر وہ ہاتھ دھونا نیک کام کے لیے ہے تو اب پانی میں ہاتھ ڈالنا بھی پانی کو کیا کر دے گا مستعمل کر دے گا مثلاً کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویا جاتا ہے یہ سنت اور سنت پر ظاہر ثواب ملتا ہے نیک کام ہے یہ تو اب اس نے اس نیت سے ہاتھ دھویا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے تو اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا اور اگر ویسے ہی ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کسی نیک کام کے لیے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا یا اس کا وزو ہے اور اس نے وضو پر وضو کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے وضو وضو پر جیسے کہ نماز کے لیے نماز ظہر تک وضو باقی ہے تو اس نے اس نیت سے کہ ہاتھ اللہ دوبارہ وضو کر لیتا ثواب مل جائے گا تو اب دوبارہ وضو کرنے کے لیے اس نے جب پانی میں ہاتھ ڈالا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا کیونکہ اب یہ جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ کیا ہے نیک کام ہے ویسے ہی ہاتھ ڈالتا تو پانی مستعمل نہ ہوتا لیکن چونکہ نیت بدل گئی تو نیت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں یہ ایک فقہ اصول ہے ہے کہ نیت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں تو یہ چوتھی صورت ہو گئی چار صورتیں بد بیان کی گئی جن میں پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا اب ایک ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت بھی ہے ہاتھ نہ ڈالے تو کام بھی نہ چلے تو کیا کریں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی تو بیان کیا جا رہا ہے اگر بضرت ہاتھ پانی میں ڈالا جیسے بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا پانی کا برتن ہے اور بہت بڑا ہے اب اس کو جھکا نہیں سکتا چھوٹی سی بالٹی ہوتی ہے اس کو جھکا کر تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہاتھ کو دو لیتا لیکن وہ بالٹی تو بہت بڑی ہے جب برتن بہت بڑا ہے اس کو جھکا نہیں سکتا اب کیا کرے نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس چھوٹے برتن کو اس میں ڈال کر پانی لے لے ایسی بھی صورت نہیں ہے نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس کے نکالے تو ایسی صورت ہے بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے اس صورت میں پانی مستعمل نہیں کہلائے گا کیونکہ یہاں ضرورت ہے اور ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہاں ممنوع اشیاء شریعت کی جانب سے ان کی اجازت ہو جاتی ہے اور وہ ضرورت اپنی مقدار تک رہے گی اب اس کو صرف ہاتھ دھونا ہے نا تو ہاتھ دھونے کے لیے دہرے ایک تھوڑا سا چار پانچ انگلیاں ڈالے چار انگلیاں ڈالے گا تو اس میں پانی اتنا آ جائے گا کہ اس کی انگلیاں بآسانی دھل جائیں گی اب یہ نہیں کہ سارا کا سارا اس نے ہاتھ اندر ڈال دیا اس طرح بھی نہیں کرنا تو ضرورت اپنی مقدار کی حد تک رہے گی جتنی ضرورت ہے اتنا ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی کے لیے پانی نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالے گا تو صورت وہ پانی مستعمل نہیں کہ گا لیکن ضرورت تک اسی طرح کنویں میں رسی ڈول گر گیا کنویں میں کیا گر گیا رسی یا ڈول گر گیا اور بے گھسے نہیں نکل سکتا اب کنواں رسی بھی ڈول اندر چلا گیا اب پانی بھی چاہیے کرنا ہے غسل کرنا ہے اب کیا کرے بے گھستا ہے تو نکلتا ہے گھستا نہیں ہے تو نہیں نکلتا گھسے گا ظاہر اس کے جسم کے آدھا لگیں گے پانی کے اندر پانی مستمل ہو جائے گا اور پانی بھی نہیں اس کے پاس کے ہاتھ وغیرہ دھو سکے ایسی صورت میں بھی اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا تو نہیں کہلائے گا ان مسئلوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں خیال رکھنا چاہیے یہ زمانے کی بات ہے اب تو بہت ہی زیادہ حالت ناگفتا بھی ہے رسی ڈول تو آج کل شاید نہیں ہوں گے ہمارے ہاں ٹنکیاں جو ہیں اور پانی گرم کرنے میں عموماً گھر کی عورتیں اسلامی بہنیں وہ بالکل احتیاط نہیں کرتی بار بار پانی کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتی, ڈالتی رہتی ڈالتی رہتی ہے پانی گرم ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا, ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا پانی مستعمل ہو جاتا ہے وزو اور غسل کے قابل نہ رہا اور بڑے مزید وزو بھی ہوتا ہے غسل بھی ہوتا ہے حالانکہ نہ وزو ہوا نہ غسل ہوا نہ نماز ہوئی اس لیے اس مسئلے کو احتیاط سے سمجھیے اور اس پر عمل بھی عمل کی بھی کوشش کیجیے یہاں جو گنجائش کی صورت بتائی وہ یہ تھی کہ پانی تو موجود ہے ہاتھ بے دھلا ہوا ہے اور برتن کوئی پاس نہیں کہ چھوٹا برتن ہو تو اس بڑے برتن سے پانی نکال لے اپنا ہاتھ دھو لے ایسی بھی صورت نہیں ہے وہ برتن جس میں پانی رکھا وہ بھی بڑا ہے کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا یعنی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ وہ پانی اس میں سے نکال لے تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی کہ تھوڑا پانی اس میں سے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈال سکتا ہے بقدر ضرورت پانی نکال لے اور اپنا ہاتھ دھو کر پھر اپنی ترکیب بنائے اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ پہنچا جہاں کنواں ہے رسی اور ڈول اندر جا چکی ہے اب اس کے پاس کوئی ایسا برتن نہیں ہے کوئی ایسی رسی نہیں ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ پانی نکالے اور دوسرا پانی بھی موجود نہیں ہے کہ جسے غسل کرے ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اندر جا کر گھس کر پاؤں کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے دہرے جب گھسے گا تو پہلے پاؤں ہی پڑے گا اس کا کنویں میں تو پاؤں کے دریا جس سے ڈول نکال لے اس سورت میں جو پاؤں اس کا پانی میں لگے گا اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا یہ شریعت کی جانب سے ایک اجازت ایک رعایت ہے چار سورتیں پانی کے مستعمل ہونے کی بیان کی گئی پانچویں میں پانی تو ہو رہا ہے ایک لحاظ سے لیکن چونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں اس لیے شریعت نے اس کو مستعمل قرار نہیں دیا اس کی اجازت دی ہے اب ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل پانی آپس میں مل جائیں تو کیا حکم ہے مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے یا لوٹے یا گھڑے میں ٹپکتے ہیں یہ قطرے جو ہوتے ہیں کہاں ٹپکتے ہیں تو لوٹا رکھا ہوگا اس میں ٹپکیں گے یا کوئی گھڑا رکھا ہوگا اس میں ٹپکیں گے یا کوئی بالٹی رکھی ہوگی اس میں ٹپکیں گے جیسے کہ غسل کرتے وقت بالٹی کے ذریعے اگر غسل کیا جائے تو کچھ نہ کچھ دو چار قطرے بالٹی کے اندر جاتے ہی ہیں تو اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے مثلاً وضو یا غسل کرتے وقت قطرے یا لوٹے کترے لوٹے یا گڑے میں ٹپکتے ہیں تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے ورنہ سب بیکار کار اب ذرے جو قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی زیادہ میں زیادہ دس بیس اور اس میں جو گڑے میں یا لوٹے میں پانی رکھا ہوا تو بہت زیادہ ہے یا بالٹی میں غسل کے وقت جو پانی رکھا ہو تو بہت زیادہ قطرے کتنے ٹپکیں گے زیادہ میں زیادہ پندرہ بیس پچیس تیس پچاس سو لیکن اس کترے اور جو اندر پانی ہے اس کی مقدار آپ سمجھ جائیں کہ کترے مل کر بھی شاید ایک آدھا گلاس بھی نہ بنے اور اس کے اندر جو پانی ہو تو نہ جانے کتنے گلاس بن جائیں گے تو چونکہ اس کی مقدار زیادہ ہے اور ان کتروں کی مقدار کم ہے اس لیے وہ کترے گرنے سے پانی مستعمل نہیں ٹھہرے گا ایک اور رعایت کی صورت گویا کے اسی طرح پانی میں ہاتھ پڑ گیا اب بے توجہ ہی رہی صبح اٹھا تھا غسل کی عادت تھی خیال نہ رہا اللہ تو ذہن میں تھا پتا نہیں تھا فوراً غسل کرنے کے لیے جیسے باتھ روم میں گیا اور اس نے پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا او ہو پانی تو مستعمل ہو گیا اب کیا کریں اب اس کا حکم شریعت نے دیکھیں کتنی رعایتیں تھا فرمائیے پانی میں ہاتھ پڑ گیا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو اب کیا کریں گے کہ اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دے یہ پہلے بیان کیا گیا تھا اگر اس میں مثلا ایک لیٹر پانی ہے تو آپ اس میں کتنا ملا دے ڈیڑھ لیٹر ملا دے دو لیٹر اس سے زیادہ ملا دیں تو وہ پانی سارا کا سارا کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اب وہ پانی مستعمل نہ رہا نیز اس کا یہ طریقہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پانی ملا دیا ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ سوال بھی آپ کے امتحان میں آئے گا پیپر ابھی سے گویا کہ آؤٹ ہو رہا ہے ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے ناپاک پانی کو نیز اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالے کہ دوسری طرف سے بہ جائے سب کام کا ہو جائے گا یہ بالٹی رکھی ہوئی ہے اب وہ پانی کسی وجہ سے مستعمل ہو ہوگا بالٹی کا سارا کا سارا کام میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے نل کھول لیں یا کوئی اور پانی آپ کے پاس وہ اس میں ڈالتے چلے جائیں نل کھول لیں گے تو آسانی لگے گی نل کھول لیں اب وہ پانی بالٹی سے کیا لگے گا چھلکنے لگے گا ایک طرف سے پانی جا رہا دوسری طرف سے پانی یہی صورت بن گئی نا کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دوسری طرف سے بہ جائے ایک طرح سے پانی اس میں آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بہ رہا ہے جیسے یہ پانی بہنے لگے گا تو کچھ دیر اگر بہ جائے تو سارا کا سارا پانی اب کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا یوں ہی جس طرح یہ مستمل پانی کو پاک کر لیا یعنی بزور غسل کے قابل کر لیا یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر بہتی چیز پانی بہنے والا ہے اس طرح ہر بہتی چیز سے تیل ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں بہنے والے ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں مائے یہ اشیاء کیا کہلاتے ہیں مائے. وہ اشیاء جو بہنے والی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مائے تو ہر بہتی چیز اپنی جنس اب دودھ ہے تو دودھ کی کوئی جنس دودھ ہی لے لیجئے شربت ہے تو شربت کی جنس شربت لے لیجئے تیل ہے تو تیل کی جنس تیل لے لیجیے کوئی بھی تیل کوئی سا بھی تیل ہو اپنی جینس پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گا کتنا آسان طریقہ بتا دیا اب جیسے تیل نہ پاک ہو گیا اب تیل اتنا سارا آگے ضائع کر دیں گے تو نقصان بھی ہوتا بہت مہنگا ملتا ہے تو اب اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ بہت آسان طریقہ شریعت بیان کر دیا کہ اتنا تیل اس میں ڈالیں گے وہ ایک طرف سے تیل ہے دوسری طرف سے وہ کیا کرنے لگے بہنے لگے تو تھوڑا بہہ جائے تو اب سارا کا سارا تیل کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ بھی بیان کیا اگر تیل نہیں ہے تو اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیں پانی ڈالتے رہے پانی ڈالتے رہے جب اس میں سے پانی چھلکنا شروع ہو جائے تیل چھلکنا شروع ہو جائے اور تھوڑا سا چھلک جائے تو اب سارا کا سارا تیل جو ہوگا وہ کیا گا؟ پاک گا. دودھ کو بھی پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ میں اگر کوئی نجاست پڑ کے ناپاک ہو گیا اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یا تو دودھ ڈالنا شروع کرے تاکہ ایک طرف سے بہنا شروع ہو جائے پاک ہو جائے گا یا اس میں پانی ڈالنا شروع کر دے یا اس میں کوئی اور بہتی چیز ڈالنا شروع کر دے شربت ڈالنا شروع کر دے کوئی بھی بہتی چیز ڈالنا شروع کر دیں گے کہ, کہ وہ, پان, وہ ایک طرف سے بہنے لگ جائے اب سارا کا سارا وہ چیز جو ہوگی وہ کیا کے لائے گی پاک کے لائے گی ٹھیک ہے یہ امتحان کے تین سوالات آپ کے پکے پکے ہو گئے علی الحبیب مسئلہ نمبر اٹھائیس چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وزو جائز ہے وہی کل والا اصول جو پرسوں جو آپ کو بتایا تھا کہ القین لا یزول و بک یقین شک سے زائل نہیں ہوتا شک آنے سے یقین نہیں چلا جاتا یہاں بھی یہ تہارت کے معاملے میں یہ اصول چلے گا تو اگر گڑھے چھوڑے چھوڑے جائیں مطلب یہاں تو شاید شہروں میں اتنے نہیں ہوتے ہوں گے آپ گاؤں گوٹھوں میں جائیں تو آپ کو شاید مل جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے کافلوں میں سفر کریں گے تو ساری برکتیں ان شاء دیکھنے کو ملیں گے جو کافلوں میں سفر کرتا ہے نا اس کو یہ سارے مسائل بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے نا پریکٹیکل کر چکا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر وہ بگلے جھانکتا رہتا ہے بس یہ سمجھ لیجیے آپ تو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی آپ کو نظر آ جائے گا گاؤں کوٹوں میں جائیں گے دریائے نظر آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے تالاب نظر آ جائیں گے ہود نظر آ جائیں گے نالیاں نظر آ گے گی بہتا ہوا پانی آپ کو ایسا بہترین اور میٹھا پانی ملے گا چشمے کا پانی آپ کا دل چاہے گا بس یہ پانی پیتا رہو میں ایسا ایسا پانی آپ کو ملے گا چشمے بہتے میں آپ بہتے پانی میں جو وزو کرنے کا حکم بیان کیا گیا تو کافلوں میں سفر کریں گے تو یہ بھی آپ وہاں سنت ادا کر سکیں گے یہاں شیر میں تو بہت مشکل ہے نہیں ہوتا اس طرح کے گاؤں گوٹھوں میں جائیں ان سب کے لیے ان ترکیب بن جائے گی کئی سنتوں پر عمل کافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے ہو جائے گا انشاءاللہ تو چھوٹے چھوٹے گڑوں میں پانی ہے اب آپ کافلے میں سفر کے لیے گئے کافلے میں سفر کر رہے ہیں اور چھوٹے گڑے میں پانی ہے تو اب آپ سوچ میں پڑ گئے یار اسے وضو کروں نہیں کروں تو پانی کہیں ناپاک نہ ہو تو یہ شک جو ہوگا یعنی چلے گا جب تک کہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ پانی ناپاک ہے شک سے وہ پانی کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے اس سے وضو اور غسل جائز ہوگا نابالغ کے پانی کا حکم نابالغ کا بھرا ہوا پانی کے شرعن اس کی ملک ہو جائے اسے پینا یا بزو غسل یا کسی اور کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں ٹھیک ہے جی اگرچہ وہ اجازت بھی دے یعنی کی اجازت دے یعنی نابالغ اجازت ٹھیک ہے جی آپ کر لو وزو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہے مسئلہ کیوں نہیں ہاں اگر وضو اس نے کر لیا بال تو وضو تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا کیونکہ نابالغ تصرف کا شراََ اختیار نہیں رکھتا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نابالغ تصرف کا اختیار نہیں ولی یعنی جی اس کا باپ ہے سرپرت جس کو آپ سمجھ لے باپ نہ ہونے کی صورت میں دادا ہے یہ نہ ہو تو چاچا ہے بڑا بھائی ہے جو بھی قریبی مرد اس کے جو ہوتے وہ اس کے سرپرست کہلاتے ہیں سب سے پہلے باپ کا نمبر آتا ہے تو اگر وضو کسی نے کر بھی لیا اس نے دے بھی دیا تو وہ نابالغ کا تو خیر گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن جس نے کیا اس کا گناہ ہوگا وضو بحرال ہو جائے گا یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے معلمین جو پڑھاتے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں اس طرح بالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا حرام بالغ کا سامان بھی بغیر اجازت شرعی استعمال کرنا کیا ہے حرام یہ اکثر امیر اللہ سنت اپنے مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں خصوصاً مسجد کے چپلوں کے حوالے سے آپ نے اس طرح کے مسائل بیان کیے ہیں تو ان مدنی مذاکروں کو سنیں انشاءاللہ مزید کو مسائل وہاں سننے کو ملیں گے بالغ کا سامان بھی بغیر اجازت شرعی نہیں لے سکتے لجاست نے پانی کا مزہ بو رنگ بدل لیا تو اس کو اپنے استعمال میں لانا بھی ناجائز اور جانوروں کو پلانا بھی ٹھیک ہے جی نجاست کی وجہ سے پانی کا کیا مزہ بدل گیا بو بدل گیا رنگ بدل گیا تو اب اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ناجائز ہے گنا ہے اور جانوروں کو پلانا بھی ناجائز ہے ہاں گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ پر صرف کرنا مسجد کی دیوار وغیرہ میں لگانا یہ ناجائز ہے دوسرے کاموں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کے نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو ہاتھ دھلا ہوا ہے اب وہ کھانے کی حاجت آئی کھانا کھانا ہے اب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیا ہے سنت ہے یہ سنت ثواب کا کام ہی ظاہر ہے تو آپ نے کہا چلو یار ہاتھ دھو لیتا ہوں تو اب ہاتھ دھونے کے لیے آپ نے کسی برتن میں سے پانی نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا اگرچہ آپ کا ہاتھ دھلا ہوا تھا لیکن اب یہ دوبارہ دھونا ایک ثواب کے کام کے لیے نا کھانا کھانا جو سنت ہے اور سنت سے پہلے جو کھانے کا وضو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے تو چونکہ یہ ثواب کے کام کے لیے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس لیے اب جب جیسے پانی میں ہاتھ ڈالے گا وہ پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا اسی طرح اگر اس کا وضو ہے اور وضو پر وضو کر رہا ہے تو وضو پر وزو کرنا بھی ثباب کا ہوگا میں ابھی ایک نماز چکا اصر کی نماز پڑھ چکا دوسری نماز آگے مغرب تو اس کا وضو برقرار ہاتھ ڈالا تو چونکہ دوسرا کرنا کا کام تھا جیسے مست وہ کام ایسا ہو کہ اس سورت میں پانی میں اگر دلاو ہاتھ ڈالے گا یا بزو ہونے کی سورت میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی مستل نہیں ہوگا مثلا ہاتھ پر کوئی چیز ایسی لگ گئی ہے اس کو اتارنا کوئی ثواب کا کام ہے ہی نہیں اس کو ہٹانا کوئی ثواب کا کام ہی نہیں ویسے مٹی لگی سمجھ لیجیے اب اس نے سوچا مٹی لگی چلو اس کو ہٹا دیتا ہوں وضو ہے اس کا ہاتھ دھلا ہوا ہے تو اس نے اس ہاتھ کو پانی میں ڈالا تو چونکہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے اس لیے ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا غسل فرض ہو اور پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی کیا ہو جائے گا مستعمل ہو جائے گا تو پانی مستعمل کیوں ہوا ناپاک ہونا چاہیے حالانکہ اس پر غسل فرض ہے تو وہ پانی ناپاک اس لیے نہیں ہوگا کہ غسل فرض ہونے کی صورت پہ نجاست جو ہوتی ہے وہ حکمی کہلاتی ہے نجاست کیا کہلاتی ہے یعنی حکمر نجاس ہے وہ سارا کا سارا بندہ گویا کہ ایسا نہیں کہ نجاست سے بھرا پڑا ہے اس کا ہاتھ بھی پاک ہے اس کا منہ بھی پاک ہے اس کے سارا جسم پاک ہاں جہاں نجاست لگی ہوگی جس حصے پر وہ ناپاک ہوگا تو اگر بلفر اس کے ہاتھ پہ نجاست تھی اور اس نے وہ ڈال دیا تو اب پانی ناپاک ہوگا ورنہ تو جمبی جس پر غسل فرض ہے اس کا تو پسینہ بھی پاک ہوتا ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوتا اس کا تھوک بھی پاک ہوتا ہے تو یہ حکمی نجاست کہلاتی ہے اس طرح بے وضو شخص ہے اس کو وضو کرنا ہے تو یہ کیا ہے حکمی نجاست کہلاتی ہے نجاست نہیں کہ اس کے چہرے پر ملی پڑی ہے اس کو دھو رہا ہے ایسا نہیں ابالنا کا مطلب کیا ہے ابالنے کا مطلب لکھا سکتا ہے نابالغ سے ہے, ہے, ہے. کوئی بھی قریبی مرد جو اس کا کلاتا ہے اس کا ولی بنتا ہے. بڑا بھائی بھی بلی میں آ گئے سارے, سارے ولی کلاتے. باپ, بڑا بھائی, چچا دادا بتیجا کزن جس کو کہتے ہیں چچے کا بیٹا یہ سارے کے سارے کیا بنتے ہیں سر پرست یعنی ولی کہ سب کے درجے ہوتے ہیں سب سے مقدم کو چچا پھر بھائی اس طرح استاد جو پانی بھرواتا نا جیسے یہ یوں سمجھ لیجیے جیسے فیضان مدین ہے ٹھیک ہے استاد نے اپنے شاہرپور کا بیٹا وہ پانی لے آنا تو یہ جو خدمت لیا تھی نا عموماً اس کی ممانت نہیں ہے وہ پانی جو وہ بچہ لے تو اس کی ملک ہو جائے اس کی ممانت ہے اب جیسے فیضان مدینہ کے جو نلکے سے پانی کوئی بھی بھرے گا تو اس کی ملک نہیں ہوگا یہ تو وقف کا مال ہے اور وقف کسی کی ملکیت کسی بندے کی ملکیت میں نہیں ہوتا تو فیضان مدینہ کا پانی اگر نابالغ بھرے گا تو اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا یہ نلکے کا جو پانی ہے، یہاں سے بھرے گا تو وہ بھی اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا مسجد کا پانی گا اس کی ملکیت میں نہیں آئے گا اس طرح باہر جو سویرے لگی ہوتی وہ وہاں سے پانی بھرے گئے تو وہ بھی ملکیت میں نہیں آئے گا ایسا پانی کے جو ملکیت میں کون سا پانی ہوتا ہے مثلاً بارش کا پانی ایک مثال ہے اور نے بارش کا پانی بھر لیا اپنے گلاس میں وہ اس کی ملکیت میں آ گیا وہ پانی کسی اور کو وہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اپنے ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر کنویں کا پانی بھی چونکہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا یعنی ان پر کوئی بھی نکالے اس کی ملکیت میں آ جائے گا اگر بچے نے وہ پانی نکالے تو بچے کی وقت ہوتا ہے اس کا پانی وقت نہیں ہوتا ہاں اگر وہ کنواں کسی کی ملکیت میں کسی نے اپنے گھر میں کنواں کھودوا किसी رکھا ہے تو وہ اس کا پانی کہ لائے گا تو وہ اگر بچہ بھر بھی لے گا تو اس کا مالک نہیں بنے گا گویا کے یہ فرما رہے ہیں کہ جو پانی بہے یا تیل بہے ناپاک کو پاک کرنے کے لیے تو جو بہ اس کو اس کا کیا کریں جو بہ رہا ہے اس کو بہنے دے کیونکہ نجاست کو وہ بہا کے لے جا رہا ہے اس کو نہیں استعمال کر سکتے جو چیز نابالغ کی ملک میں نہ اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ کی ملکیت میں تو لے سکتے ہیں ورنہ نہیں لے سکتے یہ آپ قرض کیا ہے میں نے وہ کام نہیں کروا سکتے کہ جو عورفن مایوب ہو یعنی جس بچے کو مشقت ہو اب پانی نہیں ہے تو آپ نے بچے کو کہا نا بیٹا گھر سے پانی لیا تو وہ خود تھوڑی لائے گا گھر والے دیں گے نا اس کو کہ جہاں در دے کے آ جا. تو وہ گویا کے سرپرس کی اجازت سے کام کر رہا ہے یہ گویا کے اس کو زمین اجازت مل گئی ہے تو وہ اجازت ہے نا گویا کے جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے کام کرنا ہے گھر والوں نے تو وہ گویا کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے استامل پانی سے استنجا کر سکتے ہیں اسلامی بھائی कर सकते हैं। ये किसी इस्लाइ ने पर्ची भेजी है अगर नहाने के बाद कपड़े पहनते वक्त कपड़ा हाथ से गिर गया क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा आप इसमें कपड़ा पाक होगा नापाक होगा नापाक नहीं होगा गुसल फर्ज हो तो फिर भी नापाक होगा या नापाक होगा पाक रहे جس نے پرچی لیب مل گیا کپڑا پاک ہی رہے گا جب تک اس پر نجاست نہیں آئے گی غسل فرد ہو یا نہ ہو ایک اس میں نے لکھا کہ بے وجوہ تھا ہاتھ دھویا اور ہاتھ دھونے کے تھوڑی دیر بعد ہاتھ خشک ہو گیا اب اس نے وہ خشک ہاتھ پانی میں ڈالا تو پانی کیا مستعمل ہو جائے گا پانی مستعمل ہو جائے گا نہیں ہوگا ہاتھ دھولا بھائی ہے نا اب وہ بھلے خشک ہو جائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں وضو ٹوٹنے والا کوئی سبب پایا گیا جیسے کہ ری خارج ہو گئی تو اب وہ ہاتھ دھلا ہوا تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا بے دھلا ہو جائے گا یا غسل فرض ہونے کی حالت پائی گئی تو وہ دھلا ہوا ہاتھ بھی بے دھلا ہو جائے گا یعنی جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے ویسی چیز اگر واقع ہوئی تو وہ دھلی ہوئی چیز گویا کہ بے دھلی ہو جائے گی چلے آپ بتائیں کہ کسی نے بہت بڑا گٹر ہے سمندر کی طرح گہرا اور بڑا ہے بہت بڑا ہے دہ درسا بہت زیادہ ہے اس سے کنیکشن لائن اپنے گھر میں لے لی ہے اور وہاں سے پانی آتا ہے ذریعہ نل وہ سمندر کا پانی بھی بہتا پانی ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اور اس نے لائن بھی لے لی ہے نلکے سے جو پانی نکلے گا وہ بھی پاک ہوتا ہے بہتے پانی کے حکم ہوتا ہے تو اب آپ فرمائیے کہ وہ پانی جو نلکے سے نکل رہا ہے پاک ہے کیوں بھائی؟ بیتے پانی کا حکم ہے ناپاک پانی اس کو کس نلکے سے لاؤ کئی سے ملاؤ ناپاک ہی رہے وہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے یہ تھوڑی کام اس کو نلکے میں لے جا تو پاک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا تو ناپاک ہی رہے گا گٹر کا جو پانی یا کوئی بھی ایسی نجاست جو سمندر میں جا کر گرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو وہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ سمندر ندی دریا تالاب چشمے یا دہ سے جو ہوتے ہیں تالاب وغیرہ ان میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا ٹھیک ہے میٹھے میٹھے لائیں بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کریں ان شاء اللہ